مسجد یا مدرسے وغیرہ کی وہ رقم جس پر سال گزر جائے کیا اس پر زکات نکالی جائے گی اگر زکات نکالی جائے تو وہ کون زکات نکالے گا اصل میں جب یہ رقم مسجد میں آ جائے تو مسجد تو ایک وقف ادارہ ہے. یہ زکات نہیں دے گا اس لیے کہ جو ٹرسٹی ان کے ملک تام نہیں ان کی جائیداد تو نہیں نہ ان کی ملک ہے وہ بھی زکوت نہیں نکالیں اسی طرح اگر وہ مدرسہ مدرسے میں وہ پیسہ آ جائے شرعی طریقے سے ہیلا کر کے پیسہ مدرسے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے جتنے ترسٹی ہیں ان کی بھی مل کے تام نہیں نہ ان کی جائیداد نہ ان کا وضاطی پیسہ جس نے دیے اس کی ادا ہو گئی اب اس پر وہ برسا برس اگر رہیں وہ پیسہ تو اس میں زکات نکالنی نہیں ہوگی لیکن ایسے اداروں کو چاہیے جو زکات لیتے ہیں جیسے جماتے ہیں انجومنے, اس کو سال میں خرچ کر دیں دوسرا سال ہونے نہ دیں اس لیے کہ جس آدمی نے دیا تو آپ کو غریبوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے دیا آپ کا بیلنس بڑھانے دیا اس اس کو خرچ دیا جائے.